کشمیر میں اسلام کشمیر میں اسلام کا ابتدائی داخلہ اگرچہ محمد بن قاسم 66 ہجری سے 96 ہجری کے زمانے میں ہوا تاہم ریاست میں اسلام کی نمایاں اشاعت غالباً سید بلبل شاہ خلندر ترکستانی کے وقت سے شروع ہوئی سات سو سال پہلے کشمیر میں ایک بدھ راجہ رنجن شاہ کی حکومت تیرہ سو بیس عیسوی سے تیرہ سو تیئیس عیسوی تھی یہ راجا سید بلبل بل شاہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اس زمانے میں لوگ اپنے سرداروں کے دین پر ہوتے تھے راجا کو دیکھ کر کشمیریوں کی ایک تعداد مسلمان ہو گئی حضرت بلبل بل شاہ صاحب فقہی مسلک کے اعتبار سے حنفی ہے چنانچہ اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے اثر سے وہ حنفی مسلک کے مطابق عبادت کرنے لگے میر سید علی ہمدانی کی تبلیغ سے جب کشمیری باشندے مسلمان ہونے لگے تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا یہ نو مسلم کس فقہی مسلح پر مسلک پر عبادت کریں حضرت امیر کبیر خود شافعی مسلک کے تھے اور اس وقت کشمیر میں جو مسلمان تھے وہ حنفی مسلک امیر کبیر اگر ان نو مسلموں کو اپنے فقہی مسلک کی تلقین کرتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمانوں میں دو گروہ بن جاتے ایک امیر کبیر کے ہاتھ پر اسلام لائے ہوئے لوگوں کا دوسرا بقایا کشمیری مسلمانوں کا حنفی اور شافعی کا یہ جھگڑا نہ صرف دونوں کے مدرسوں اور مسجدوں کو الگ کر دیتا بلکہ اپنے اپنے فقی مسلک کی صحت و افضلیت ثابت کرنے کی کوشش میں اصل تبلیغی کام پسپشت پشت پڑ جاتا کشمیری مسلمان دو جتھوں کی صورت اختیار کر کے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے وہ قوت جو دین حق کی اشاعت میں صرف ہوتی آپس کے جھگڑوں میں برباد ہو جاتی نسلیں گزر جاتی مگر یہ اختلاف کبھی ختم نہ ہوتا میر سید علی ہمدانی نے صرف اساسات دین کی تبلیغ کی فقی مسال کی کوئی بحث نہیں چھیڑی انہوں نے یہاں تک احتیاط کیا کہ اپنا شافعی مسلک ہونا اپنے پیرو سے پوشیدہ رکھا عام مسلمانوں کے ساتھ خود بھی حنفی طریقے پر نماز پڑھتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی کے مطابق عبادت کرنے کی تلقین کرتے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں ان کو کام کرنے کے مکمل مواقع ملے ان کو ہر طبقہ کا تعاون حاصل رہا غیر متعلق مسائل کے الجھاؤں سے وہ بالکل محفوظ رہے اپنی دعوتی جد و جہد میں ان کو اتنی کامیابی ہوئی کہ کشمیر دائمی طور پر مسلم اکثریت کا علاقہ بن گیا امیر کبیر اگر یہاں حنطی مسلق اور صافی مسلق کی بحثیں چھیڑتے تو ان کو یہ کامیابی نہیں ہو سکتی تھی اور بلفرض اگر کوئی کامیابی ہوتی تو وہ بھی ایک قیمت پر کہ ان کی آمد کشمیری مسلمانوں کو دو متحرب فریقوں میں بانٹ دینے کا سبب بن جاتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اس راہ پر چلیں ان کا کسی سے اختلاف نہیں ہوگا با مقصد آدمی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوتا خود امیر کبیر کے حالات بتاتے ہیں کہ 73 سال کی عمر میں موزہ پخلی یعنی کشمیر میں موزہ پخلی کے کچھ شریر لوگوں نے آپ کو زہر دے دیا اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا تاہم اس قسم کا اختلاف محض ذاتی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ دائی کو صرف ذاتی نقصان پہنچاتا ہے جبکہ ایک غیر دینی مسئلے کو دینی بنانا دین میں فرقہ بندی کو جنم دیتا ہے جو جو اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی گروہ سے وہ تمام نعمتیں چھن جاتی ہیں جو کتاب الہی کا حامل ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے مقدر کی گئی تھی امیر کبیر سید علی ہمدانی کی زندگی اسلامی طریقہ کار کی نہایت کامیاب عملی مثال ہے اپنی دعوتی جدوجہد میں انہوں نے جس چیز کو مرکز توجہ بنایا وہ توحید و آخرت کا مسئلہ تھا اس کے علاوہ سیاسی مسئلے معاشی مسئلے قی مسئلے انہوں نے بالکل نہیں چھیڑے وہ اصل دین پر یکسو رہے نہ کہ متفرقات دین پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نزدیک سیاست اور معاش دین سے خارج تھی یہ عبادت کی ادائیگی میں آداب اور مناسق کے لحاظ کو وہ غیر ضروری سمجھتے تھے وہ ہر ایک کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور ہر چیز کو انہوں نے بال فیل اختیار کیا تاہم انہوں نے جس چیز کو دعوت و اقامت کا عنوان بنایا وہ متفق متفقہ دین تھا نہ کہ سبل متفرقہ امیر کبیر فقہ کی تمام شرائط کے مطابق مکمل نماز پڑھتے تھے مگر فقہی اختلافات کے پیچھے پڑھنا ایک مسلک کو غلط ثابت کر کے اس کی جگہ دوسرے مسلک کی ترجیح قائم کرنا انہوں نے اپنا مشن نہیں بنایا اسی طرح معاشیات کے سلسلے میں انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ اور ان کے ساتھی زندہ کیسے رہ سکتے تھے مگر معاشی مسائل کو حل کرنے یا اس کو پوری ملت کا مشترک مسئلہ بنا کر اس کی بنیاد پر تحریک چلانے کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا اسی طرح سیاست کا نعرہ نہ لگانے کے باوجود ان کی ایک سیاست تھی بلکہ نہایت گہری سیاست تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو آج کشمیر کو یہ مقام نہ ملتا کہ یہاں صرف مسلم وزارت بنتی ہے دوسری وزارت بننے کا یہاں کوئی سوال نہیں کشمیر کو یہ سیاسی عتی تمام تر امیر کبیر کی دین ہے اگرچہ معروف معنوں میں انہوں نے کوئی سیاسی پروگرام اپنی زندگی میں نہیں چلایا اور نہ کوئی ان کو سیاسی لیڈر کی حیثیت سے جانتا ہے امیر کبیر ہر چیز کے پیچھے نہیں دوڑے انہوں نے صرف یہ کیا حقیقت کا سرا پکڑ لیا ان کے بعد سب چیزیں خود بخود ان کی طرف آتی چلی گئی